بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کاغذ پہ لکھ لیا جائے یعنی ابھی نہیں آرام سے لڑکی سے یہ پوچھے فلاں بنت فلاں اور لڑکی سے وہ پوچھے گا جس سے اس کا پردہ نہ ہو ٹھیک ہے نا کوئی پردے والی خاتون کے وکیل آپ بن جائیں اور بیچ میں پردہ پڑا ہو اور لڑکی کہے ہاں اور بعد میں یہ تنازع کھڑا ہو جائے کہ میں نے تو ہاں نہیں کیا تو میرے برابر کوئی سیلی بیٹھی تو اس نے ہاں کیا تو نکاح کا کیا بنے گا اس لیے پردے کی گواہی موتبر نہیں مسلم ایک آدمی نے چاند دیکھا کاضی نے اسے طلب کیا گواہی کے لیے فرض ایک فرضی بات بتا رہا ہوں. وہ کہے کہ بھائی دیکھے میں تو پولیس کو مطلوب ہوں اگر پتا لگ جائے تو پولیس تو مجھے پکڑ کر لے جائے گی اور میں اپنے آپ کو بتانا نہیں چاہتا میں پردے کے پیچھے سے گواہی تو عید کی یا روزے کی گواہی پردے کے پیچھے سے بھی قاضی قبول نہیں کرے گا قاضی کے سامنے اس کو آنا ہوگا جی؟ شریک تقاضے تو اس لیے وکیل وہ بنے جو اس کا خاص رشتہ دار ہو تاکہ اس سے اس کا پردہ نہ ہو وہ اس سے جا کر یہ کہے یہ اضافی جملے ہیں لیکن اچھی بات کیا تم مجھے اپنا نکاح کا وکیل مطلق بناتی ہے؟ متلق لفظ استعمال مجھے اپنا وکیل مطلق بناتی ہوں کہ میں تمہارا نکاح فلاں ابن فلاں سے اتنے مہر ایوز میں کرا دوں لڑکی کہے ہاں دو گواہ اس کے ساتھ جائیں گے اب سب کے سامنے اس کے چاروں فارم پر دستخط لے اور آنے کے بعد میں اب قاضی اس کو پوچھے گا کہ فلاں ابن فلاں کیا وکیل جی اب یہ بتائیے فلاں بنتے فلاں ہے آپ کو اپنا وکیل نکاح بنایا اور آپ کو اجازت دی کہ اس کا نکاح فلاں ابن فلاں سے جو دلہا بیٹھا ہو اتنے مہر کے وس کر دیا جائے وہ کہہ گا جی ہاں کر دیا جائے پھر اس وکیل کے تقرر کے جو دو گواہ ہیں ان سے پوچھے آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ فلاں ابن فلاں صاحب کو فلاں بنت فلاں نے اپنا وکیل نکاح بنایا اور آپ کے سامنے اجازت دی وہ ہاں کرے دوسرے گواہ سے پوچھے کیا آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ فلاں بنتے فلاں نے فلاں ابن فلاں کو اپنا وکیل نکاح بنایا وہ کہے گا ہاں اب اس سے کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں نے کہا فلاں بنت فلاں اتنے مہر کے عوض میں کر دوں وہ جی ہاں کر دیجیے ٹھیک ہے نا اب نکاح پڑھا دیا یہ جو میں نے اس میں لفظ مطلب استعمال کیا ہے نا وہ اس لیے کیا کہ جیسے ہم نے لڑکین وکیل تو ہمیں بنایا نا ہم مولانا کہتے ہیں آپ نکاح پڑھا دیجیے ٹھیک ہے نا اب مجھے بتائیے کوئی اہم مقدمہ ہو کسی شاندار وکیل کو آپ نے کیا وکیل تو خود دفتر میں بیٹھے اپنے اسٹنٹ کو بھیج دے کہ مقدمہ لڑو اب راضی ہوں گے اس بات پر اب تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ جسے وکیل بنایا ہے نا وہ اس کو کہے دلہن کو کہ میں نے اس کو دلہے کو کہ میں جس دلہن کا وکیل ہوں فلاں بنتے فلان کا نکاح میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں تمہیں منظور ہے ٹھیک ہے نا ایک بات جب وہ وکیل مطلق بن جائے اب قاضی کو کہہ سکتا ہے وکیل مطلق بننے اب قاضی کو کہہ سکتا کہ آپ میری طرف سے نکاح پڑھا دیں اس لیے ہم کیا کرتے ہیں احتیاط پورا نکاح پڑھانے کے بعد میں سارے جو معاملہ پھر اس کے بعد مزید اس سے پوچھتے ہیں وکیل سے کہ کیا آپ نے اس کاروائی کی توسیع کر کے اپنی موقلا کو ان کے حق میں دے دیا وہ کہتا ہاں اب دلہے کے سامنے فارم رکھتے ہیں کہ صاحب جو ہے اب آپ اس پہ دستخط کر دیں تاکہ کوئی شبہ نہ ہو جو پہلی صورت ہے اس کو نکاح فضولی کہتے ہیں مثلا کوئی عورت اگر عالی میں دین ہو وہ انکار کر دے کہے جی میں نے تو تمہیں کہا تھا نکاح پڑا نہیں قاضی کو کہا تھا کہ وہ نکاح پڑھا نہیں جاتی میں تو ایسا ہوتا ہے یا نہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑے بڑے ڈرامے ہمارے ساتھ ہوں ہم نے اخون مسجد میں تھے آج سے پینتیس سال پہلے ایک نکاح پڑھایا پڑھا دیا نکاح دعا ہو سب ہو گئی رات کے ڈیڑھ بجے نیچے سے پہلے پرانا مقام تو آپ نے دیکھا بہت بچے ہوں گے اس وقت کٹا ہے کسی نے دروازہ اب ہماری سمجھ میں ڈیڑھ بجے رات کے کون آیا وہ اتفاق تھا کہ دلہن جو بسم اللہ مسجد کے قریبی کہیں رہتی تو میں نیچے اترا اس وقت یہ دہشت گردی وحشت گردی تھی نہیں آ کوئی آدمی بہت آرام سے نکلے کیا ہوا بھائی کہنے جی غلطی ہو گئی کیا غلطی ہوئی کہنے لے ہم نے دولن سے پوچھا ہی نہیں آپ کی گرجدار آواز سن کر ڈر کے ہم نے ہاں کہہ دی میں نے کہا بھائی میں کوئی اتنا خطرناک آدمی آہ, کوئی اتنا بدنام آدمی ہوں کہ بغیر دلہن کے پوچھے آپ نے کر دیا پھر اس کے بعد جا کر گھر میں دوبارہ نکاح پڑھایا اور اس میں اس بات کا بھی ایک میرا خیال ہے نصیحت ہے ہم لوگ کو شادی بیاہ کے رسم و رواج میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ دلہن سے پوچھ نہیں بھول جاتے کہ یہ صحیح طریقہ ہے آگے سمجھ میں آپ چلیے اور بولیے صاحب